الحمد وسلام وقفا عبادہ الراہباد صفا عماد آباد بات یہ چل رہی تھی آپ کے سامنے ہم یہ کہہ رہی, پیش کر رہے تھے کہ جہاد نفس کا دوسرا درجہ جو ہے یعنی اپنی علم کے مطابق عمل کرنا اپنے علم کے عملی جامع پہنانا اس میں تین طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں پہلے تو یہی ہوتا ہے نفس امارہ یہ کچھ علم حاصل کرنے لیکن جب انسان علم اپنے جہاد سے نفس کر کے علم حاصل کر لیتا ہے تو اب دوسری طرف رکاوٹ آتی ہے اس کے نفس امارہ ہی کی طرف سے اس کا نفس امارہ اس کو عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے کوتاہیاں پیدا کر دیتا ہے تو انسان اپنے نفس سے جہاد نہیں کرتا کہ نہیں ہمارا نفس کرا ہے یہ عمل نہیں کرنا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اسے چھوڑ دیا تو جہاں نفس ہمارا اور کھینچ لے جائے گا آدمی کا کام ہے کہ نہیں ہمارا نفس ہمارا ہمیں علم حاصل کرنے کا عمل کرنے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے ایسے موقع ہمارا کام ہے نفس کو کچلنا اور نفس کی مخالفت کرنا اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی فضیلت اللہ تعالیٰ بیان کی امام خواف امامن مقام امکان و رب ہی ون نفس عامل ہوا تو جنت ہی ابا وہ امامن خوف مقام اور اب جو انسان اپنے رب کے سامنے بلکہ نفس امارا عمل میں جب رکاوٹ ڈالنے لگے تو اس وقت اس آیت پر نگاہ ڈالے اللہ فرماتے ہیں وہ امامن خوفا مقام اور اب ہی ون نفس عنل ہوا جب انسان جنت میں کون جا رہا ہے جس انسان کے اندر دو عمل پائے جاتے ہیں، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جنت میں جائے گا نمبر ایک وہ امام منخوا ف رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کرتا ہے یعنی ہمیشہ انسان یہ سوچے کہ ہم نے علم حاصل تو نہیں, علم تو حاصل کیا ہے رب نے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق دی اس کا فضل و کرم اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو رب کے سامنے ایک دن ہمیں حاضر ہونا ہے انسان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اسی لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے ابھر اس کا نفس عمارہ علم پر عمل کرنے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے تو فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے حساب کتاب کا تصور کرے کہ اللہ اللہ تعالی نے ہمیں علم تو دیا لیکن عمل نہیں کریں گے تو قیامت کے دن رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے اس وقت ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے تجھے علم دیا تو نے عمل کیوں نہیں کیا اور قرآن پاک میں اس کی طرح اشارہ بھی ہے اسی لیے ذرا اس حدیث پر غور کریں جو سنن کی حدیث نبی علیہسرار مصرد احمد بن حمل وغیرہ کی حدیث مستدرک حاکم کی آن فرمائے لا تدول وقدمہ ابن القیامت آمد تاج ارب عمفم سن قیامت کے دن کسی بھی انسان کا قدم حشق میدان اپنی جگہ سے ایک انچ سڑک بھی نہیں سکتا جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے تم نہ غور کرو پانچ وہ امام خواب مقام عرب جس انسان کا نفس امارہ نفس امارہ علم پر عمل کرنے سے سیکھے ہوئے علم پر عمل کرنے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اس کو یہ سب سے پہلے سوچنا چاہیے وہ اما امن خواب مقام رب کہ رب کے سامنے اس کو حاضر ہونا ہے اور رب قیامت کے دن پوچھے گا ہم سے کہ میں نے تجھ کو میں نے علم دیا تو نے علم دیا, اپنے علم پر عمل کیوں نہیں کیا لا دول قدمہ ابن آدما قیامت کے دن کسی بھی انسان کا قدم اپنی جگہ سے حشر کے میدان میں ایک انچ نہیں سرک سکتا جب تک کہ اللہ تعالی کے پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے اور رب کیا کہ سوالوں کا جواب بہت مشکل ہے نمبر ایک انحیات ہی فی ما اپنا زندگی اللہ نے جو دیا اس زندگی کو تم نے کہاں کہاں خرچ کیا زندگی کے کی بارے میں زندگی تیری کہاں دی ایک ایک زندگی کے ایک ایک منٹ کے بارے میں پوچھے گا یہ وقت جو تھا اس میں کیا کیا, کیا, کیا, کیا, کیا تم نے نمبر دو زندگی کا پورا سوال حساب کر لینے کے بعد اللہ ون شبا بھی سیما فی ابلا فیل زندگی کا سب سے قیمتی وقت جو, جو جوانی کا ہے پوچھے گا اچھا بتا جوانی توں نے کہاں گوائی ہے کہاں تم نے صرف کیا جوانی میں کیا کیا کتنا تھی نے فائدہ اٹھایا کتنا تو نے عمل کیا جنت کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے کتنا تو نے عمل کیا بتا انشبہ بھی فیملا جوانی کہاں نے خرچ کیا چلو زندگی کا حساب جوانی کے پھر اس کے بعد مال ہی من این اکت سب ہو نمبر تین اور چار ذرا مال بتا جو تیرے پاس مال آیا تھا اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا اور پھر بتا نمبر چار کہاں تو نے اپنا مال خرچ کیا ایک ایک پیسے کا اللہ حساب کرے گا کہ یہ آمدنی تیری کہاں سے ہوئی تھی حلال کی تھی حرام کہاں سے کمایا تھی بتا بتا دی اللہ یہ اتنا اتنا اتنا, اتنا یہاں سے آیا تھا پھر چوتھا سوال اللہ پر پوچھیں گے وہ سیمانکت ہو بتا ت نے خرچ کہاں کہاں کی حلال میں آرام اللہ محبت چو پانچویں چیز جس کا اللہ تعالیٰ سوال کریں گے ان علم ہی ماں دا عمیلا فیم علم علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا جو علم تو, تو, تو, تو نے سیکھا تھا جو علم میں نے تج کو دیا تھا اس علم پر تو نے عمل کتنا کیا اللہ اکبر دیکھا آپ نے علم ان علم ہی مادہ فیما علما اس علم کے بارے میں جو تو نے سیکھا تھا اس پر عمل تو نے کتنا کیا اللہ اکبر ایک علم حاصل کرنے والا اگر یہ سوچ لے کہ ہاں رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے اور رب اس کے متعلق سوال کرے گا تو کبھی نفس امارہ کے چکر میں علم پر عمل سے باز نہیں رہے گا نفس امارہ اس, کو رکا اس میں رکاوٹ نہیں بن پائے گا اسی لیے صورت ملک کی آیت والا غور کریں کل کی افیحہ فوجانہ تو لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فقذبنا وقلنا ما نظر الله من شيء إن أنتم الله في ظلال في ظلال كبير في ظلال كبير لو, لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد الله أكبر کلا القیہ فیحاؤ کلا القیہ جب بھی کوئی گروہ جہنم میں ڈالنے کے لیے فرشتے لے کے آئیں گے اور جہنم کے دروازے پہ پہنچا سالحم خزانہ تو ہاں تو جہنم کا دار ہوگا ان کو گیٹ پر روک لے گا جہانم میں کیوں جا رہے ہو الم یہ عتی کوئی بتانے والا سکھانے والا سمجھانے والا بتانے والا نہیں آیا تھا جہانا میں جا رہے ہو تو اس جہانا میں جاتے بھی کیا کہتے ہیں بلا قدا نہیں اللہ نے کوئی کمی باقی نہیں رکھی اللہ نے بھیجا تھا میرے پاس ڈرانے والا آیا تھا پڑھانے والا سکھانے والا در دینے والا تعلیم سب آیا تھا لیکن ہم نے اس کا اس کی باتوں کو بولنا کیا آگے لو کنہ نسماؤ اگر ہم اس کی بات قبول کرتے اور, اور عمل کرتے تو ماں فی صاحب شہر جہنم کے داروں کے صاحب آج اگر ہم سنتے اور عمل کیے ہوتے ان کی باتوں کو تو آج جہنم میں ہم نہ جاتے دیکھو انسان افسوس کر رہا ہے اسی لیے اللہ حضرت ابودا رضی اللہ تعالی عنہ جو علماء صحابہ میں سے ہیں بہت روتے تھے ابو دردا رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھار درس دیتے خطبہ دیتے زارو قطار رونے لگتے ابو دردا اتنے جلیل قدر صحابی علماء صحابہ میں سے لیکن رونے لگتے لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ اللہ کے رسول کے صحابی اتنے فضائل اور مناقب آپ کی, باپ کی اتنا بڑا اللہ نے علم دیا اور ساری دنیا کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں آپ رونے کیوں لگتے ہیں درد دے رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں بعض و نصیحت کرنے رونے لگتے ہیں آپ ہزاروں قطار روتے ہیں کیوں روتے ہیں آپ تو اس وقت ابو دردہ رضی اللہ تعالی نے کہا میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم مجھ کو اس بات کا بالکل ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن پوچھے ابو دردہ فلا چیز تم نے اتنا سیکھا لیکن فلا چیز تم نے کیوں نہیں سیکھی ابو دردا کر اس کا در نہیں ہے اور مجھے جس ڈر سے جس چیز کے ڈر سے رونا آتا ہے اور میری نیند حرام ہو جاتی ہے مجھے ہے کہ قیامت کے دن جب رب کے سامنے کھڑا ہو تو کہیں رب یہ نہ پوچھے ابو دردا تم کو فلا فلا چیز معلوم تھی لیکن اس پر تم نے عمل کیوں نہیں کیا ہے مقام وہ اماں منخوف مقام آدمی اچھی طرح سے غور کرے سوچے جہاں اس کا نفس امارا اسے علم کے مطابق عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالنے لگے فوراً اس کا کام کیا ہے نفس امارا کو کچلے اور کچلنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے دو چیزیں جو اس آیت میں بیان کی گئی من خاف مقام رب بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے ڈرنے خوف کرنے سے اللہ تعالی آآ آآ رب کے سامنے یہ تصور کرے سوچے کہ رب کے سامنے اگر میں کھڑا ہو گیا تو ہمارا رب ہم سے کیا کرے گا ہم سے سوال کرے گا اگر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا کیا جواب دیں گے بہت بڑا جرم ہے جب یہ ساری چیزیں سوچے گا تو اس کا نفس رت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا خوف کرے گا اور طرح طرح سے وہ انسان اپنی یعنی اشرہ کرے گا نمبر دو وانا نفس عنل ہوا <الْحَوَى> اپنے نفس کو ہوا سے روکتا ہے کیا مطلب ہے نفس پرستی سے روکتا ہے اپنے نفس کو نفس پرستی سے روکتا ہے یعنی اپنے نفس کی وہ مخالفت کرتا ہے اور جب انسان اپنے نفس کی مخالفت کرے گا تو اسے کہا جاتا ہے جہاد بن نفس انسان جب اپنے نفس سے جہاد کرے گا اور جہاد کا مطلب ہے اگر نفس سے غلط کام کرا اس کی مخالفت کرو یہی ہے جہاد نفس اور جب اپنے نفس سے مخالفت کرے گا نفس کہتے ہے عمل نہ کرو اور آدمی کوشش نہیں ہم کو عمل کرنا ہے یہ دو چیزیں انسان کے دل و دماغ میں آ جائیں گی تو یقیناً وہ کبھی نفس امارہ کا شکار نہیں ہوگا اپنے علم کے مطابق وہ عمل کرے گا اور اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کے لیے اسی جہاد کی ضرورت ہے کہ آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا المجاہد و منجاہد ربص ہو وہ ہوا ہو اور اسی سے ملتی جلتی وہ حدیث ہے جس میں اللہ مینو احدم حتی ہو تب الما جی تم تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مزاج اپنے پسند اپنے نفس کو میری لاہوی شریعت کے تابے نہ بنا دے جس دن انسان اپنے نفس کو شریعت کا تابے بنا دے گا اس دن انسان پکا مومن بنتا ہے اسی لیے اپنی نفس سے جہاد کرنے کا ہمیشہ سلسلہ باقی رکھنا چاہیے یہ ہے جہاد نفس کا دوسرا مرتبہ یعنی اپنے نفس پر عمل کرنا اور عمل کرنے میں جو رکاوٹ بنتی تین چیزیں ان میں سے پہلی چیز کا تذکرہ ہم نے کیا یعنی نفس امارہ نمبر دو انسان کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنے میں دوسری طرف سے جو رکاوٹ ہوتی ہے ہو وہ شیطان رجیم کی طرف سے پہلے اپنی نفس کی طرف سے دوسرے شیطان رجیم کی طرف سے شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان عمل سے دور رہے اور اسی چیز کی شیطان نے رب کے سامنے کسم کھائی ہے اور اپنی قسم کھانے کے ساتھ ساتھ ہر اعتبار سے کوشش حکان یہ کرتا رہتا ہے کہ انسان کسی بھی صورت سے عمل نہ کر سکے اور خصوصاً جب ایک انسان عالم ہو اور وہ عمل نہ کر سکے عمل نہ کرے تو سمجھو کہ یہ لوگ اس عالم کو دیکھتے ہیں اس کو اپنا اسوا سمجھتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسی کے نقش قدم پر چلنے بھائی مڑنا یہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا برائی ہے تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اے اے اے اے نا نا نا شیطان سے ہمیشہ شیطان عجیب سے پناہ آ گئے اللہ رابان مجھے دعا کرے کہ شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے اور اس کے مکر و فریب سے انسان اپنے آپ کو دور رہنے کے اللہ تعالیٰ سے کسے استعادہ کرے اللہ عمل کے توفیق نے سے فرمائے اقوال قلحیہ واسطر اللہ بنکل ندمات ہو گئی